چاہ کے اندر فون ملنے کی کیا ضرورت ہوگی یہ جو آیا خون مل جائے تو اس کی کیا ہو اسے کیسے ہاں تو نے بیان کیا کو دبا کر کرتے تو so, وہ کرو راتو پھر اس کا سر دھویا جائے اور اس کے بعد وی والا کو اوثر موڑا جائے پار اب جاؤ ہاتھا واہ ہما وی یہ ویو کا لفظ آم آم کا ومام کا وہم ویل کالو یوسا ماں راجو نے بیان کیا تھا یو سب ماں لیکن ہرمام کو وہم ہوا اور انہوں نے روایت کر دیا ماں اسی میں رو راؤ کہتے ہیں کہ یہ بھارت مقابلے کیا ہے वह यह वायुदमना का रंग हनुमान का वह है वैनमा कालू नि राजू ने बयान किया था वयुसम्मा स्वाल हमाम्मा और हमाम ने बयान कर दिया युदम्मा आलाओ वलन का यू करो बिहार ہلف کے بعد کے بعد ایک روایت کے اندر تو فلو کا لڑتا ہے اور فلو وہ خوشبو ہے جس کے اندر داپران کی آتی ہے یعنی لگ دام خوشبو ہے اسی وجہ سے مردوں کو لگانے سے کے اندر مرد گیا اور جس میں کے بجائے داپران کا لگتا ہے تمہارا تو اس پر ہم کیا جائے گا آخری روایت پڑتی سننا والا تھا a I don't... कि वो जमाने जा के अंदर जो बच्चे के सर के काबू पर आखिर के कम स्कूल लगाते थे उसकी क्या फैकल्टी उसको उन्होंने बयान किया था तो इससे जो है हम को ध्यान से नहीं सुना होगा ये समझें कि इसको जो है अब भी वही किया जाएगा और उन्होंने उनका मार्ग कर दिया वह सही जो है क्या है اب رہی بات یوسما کا کیا مانسمل غلام لڑکے کا نام رکھا جائے یہ مراد یا یوسم لام اندر حقیقتی مراد اب اندازہ دبا کے وقت اللہ کا نام لیا جائے جس طریقے سے فروغ کو اللہ کا نام لیا جاتا ہے ایسے حقیقتوں کو لا چونو حیدرآباد ایک ماننا کا تو یہ پیدا ہونے والے لڑکے کا نام رکھا گیا اور دوسرا سبا کے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا یادو کی طرف سے فون بڑھاؤ یعنی جانور دبا کرو وہ آتا اور اس کے دندگی کو دور کرو یہاں گندگی سے ہمارا گھر کے بالوں کو دور کرنا پڑے گی پندرہ سنگھے آ گئی پھر وہاں آدھار حال پورا گندگی دور بچے کے سر کو لیکن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 سے پوچھا گیا کے مطابق کیا کافی کے بارے میں کیا کرتے پا آپ نے لا لال اللہ تعالیٰ حقوق کو پسند نہیں کرواتے اس لیے اس کے حقوق کمانا پاتے تعلق بھی بولا کہ آپ لا سدن نے اس لب کو ناپسند کیا وقار اور آپ نے فرمایا من بھولتا لہو جس کے اولاد پیدا ہو آپ کا طرف سے جانور سبھا کرنا چاہے گا سدن کا انو کے بجائے کون سا استعمال سے جانور سبا کرے گا تو چاہیے کہ لڑکی کی طرف سے زبا کی جائے دو بکریاں جو برابر عمر کی ہوں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کی وہ چکیلا ان پا رہی اور آپ سے پیارا کے متعلق پوچھا گیا پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ زمانے جانے کی رقم یعنی جب پہلا جو پہلا بچہ دیتی تھی تو اس کو بتوں کے نام پر دبا کر دیتے جو لوگ ان میں سے اسلام جائے آئے جو اسلام لانے کے بعد ہی وہ ایسا کرتے تھے لیکن فرق دو چیزوں میں اوپال کے پارا اور اے اسلام کے پارا میں فرق دو بات ہو گئے وہ تو یہ ہے جس روز اوسنی بچہ دیتی تھی وہ اسی دن اس بچے کو دبا کر دیتے تھے دوسری بات یہ کہ گپال میں ہے اس بچے کو جو ہے گٹوں کے نام پر دبا کرتے تھے اہل اسلام نے دونوں میں مخالفت کی کیا کہ بجائے گٹوں کے اللہ کے نام پر دبا کرتے تھے اور اسی دن نہیں دبا کرتے تھے بلکہ جب بچہ بڑا ہو جاتا تھا کچھ گوشت اس کے اوپر چڑھ جاتا سب تک اس کو سما کرتے تھے تو آپ سے پوچھا گیا پارا کے بارے میں آج وار آپ نے پڑھا فرمائے کپڑا صحیح ہے ٹھیک ہے واہن آنے بات بعد فرما رہے ہوئے واہن کا روک اور یہ بات کہ پیدا ہوتے ہی پورن سبا نہ کرو بلکہ چھوڑے رکھو ان کو جہاں تک ہو جائے وہ بھارت جوان سو روپ لوگوں میں رو دروپ بل جہاں تک ہو جائے وہ محمود جمع یعنی اتنے مخاد بن جائے یا اتنے لگوں ہو جائے یہ ان کے بچوں کا عمر کے اعتبار سے نام احتبا کتابوں کا کام کے اندر پڑھ چکے ہیں یا اتنے لگوں جن سے یا اتنے مقاد ایک سات اس نے عمر سے ایک جن سے مخال اور یہ بات اس اٹھنی کے پیدا ہونے والے بچے کو فوراً دبا کرنے کے بجائے چھوڑے رکھو یہاں کر کے ہو جائے وہ بھرپور جوان اس نے بخار یا اتنے لگے وہ فارما رسن اسے کسی بیوا کو دے دو کہ اس کے گزر مسل کا ذریعہ ہو جائے اور تعمیر آ رہی پھر کبھی یا اس وقت تم سواری کرو اللہ کے راستے میں یا سفر دیہات میں یا سفر حج میں یہ زیادہ بہتر ہے इसके کے یہ زیادہ بہتر ہے بہسبت اس کے کس اس کو پیدا ہوتے لو پر کا انتہائی خلیل ہونے کی وجہ سے لگا رہے جائے اس کے بالوں کو بتائیے کیا ہاتھ ہوگا تھوڑا سا ایک دو چار کو اپنے دودھ کے برتن کو اس لیے کہ بچے کو تو پیدا ہوتے ہی دبا کر اور عام طور سے جو ہے جانور بچے کے بغیر دودھ نہیں دیتے چاہے وہ مکلی ہو چاہے گھر بکری ہو چاہے وہ گائے بچہ ٹوٹ جائے تو وہ ہر جاندار چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان بچے کے ٹوٹنے سے رنجیلا ہوتا ہے اور جس طریقے سے بچہ بھی ٹینشن میں دودھ چھوڑ دیتا ہے تو ماں بھی جو ہے اولاد کے بن جانے, جانے تو اس سے ٹینشن میں اس کا دودھ ہی نہیں ہوتا تھا دودھ ہو سکتا خود ہو جاتا ہے تو دودھ نکالنے کا جو تمہارا برتن ہے وہ کیوں لے کر کے جاؤ گے اس کے پاس بس اہدا کے ڈر میں رکھتے اس لیے مطلب پیہو کی نہ آتا اور کہ جدا ہونے کی وجہ سے ابو ہیمالہ لاپڑا والا ابھی کرتا اب دور کے نزدیک منظور کے عبد اللہ عبد اللہ عزم عرحدہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ہاں میں نے الرحدہ کو کہتے ہوئے سنا کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم سے کسی معلوم کرتا تھا اور لڑکے کے سر پر من دیتا تھا اس بکری کا پھول پل اللہ عب جب اللہ تعالی نے اسلام سے نوازا تو کننا نند ہم بکری تباہ کرتے تھے करते نانی مراد اور بچے کے سر کا ہر کرتے تھے وہ لافران کا وقت ہے اور شکار کے پہلے ہم اسے کرفران آیا وہ ابل سیک یہاں سے ابل تحریک یعنی کا وغیرہ کے لیے ان سے پالنے کا کار کرنے اوترنی یا کھیل کی کھیتی کی حفاظت کتوں کے علاوہ کوئی اور صبح کتے کو گھما رہے تھے کوئی آ رہا تھا اس نے کہا کے ساتھ گھومنے گا اندھیر تمہیں لگا دیا میں لے مویوں کی حفاظت کے لیے کار کرنے کے لیے یا کھیتوں کی کھیت اور بار کے لیے کتے کے علاوہ کوئی اور کتا پال تو اس کے لوگ جائے گا بعد کا را د را ينزل الحسن يا इजाजत कल अबूल बावला जो पागल हो गया गए तो वो तो मूती में आ गया इस तो पर पर ना इस वजह से उसको मारने की अभी इजाजत तो अब्दुल्ला जो नौकर फरमाते अल्लाह के रसूल का अफल फरमा की लवला अंगल के लाबा कुमत मिलन अगर ये बात ना होती یہ بھی بھی اللہ تعالی کے ایک محروف ہے لا تم بھی بد تو میں ان سب کے قتل کرنے کا حکم دیکھا سب گرو منہ اب دو ان کسوں میں سے تالے کتے کو قتل کرو اور ایسا کے میں نے کہا کہ ماپیو یہ حکومت بھی سنتوش پڑھ قبیلہ ماذحہ سنایا علیہم قال حدہ ابو عاصم علی قال اقن يا ابو ہم آن لوگوں کو مارنے سے مانا کر دیا آنے کو ملا سارے سوتے تو آروس روپیے ہو جاتا شری ہوتا ہے <تصفح> يا باطلو على الذين بنوا عليهم مولانا نور ترك الله وحفظه الله بقول کر لیجیے ہم کیا or uh -huh. امام امام شاہی امام احمد اندر ان تین کے نزدیک تو دو شرط میں. پہلے شر کیا ہے انسان خالا سات نہیں شکار کو مارنے کے بعد اس کو رو के رکھنا اپنے مالک کے لیے خود اس میں سے کچھ نہیں کھانا یہ علاوت ہے کہ اپنے مالک کے لیے اس نے شکار کیا اور دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اسے جب شکار پر چھوڑا جائے تو فورس دوڑ پڑے اور جب رکنے کے لیے کہا جائے تو جہاں بھی ہو گئی وہ رک جائے یہ دو شرط ہے ایمام مالک رحمد اللہ علیہ کے نزدیک پہلی شرط انسان ہی نہیں دوسری شرط تو ہے لیکن پہلی شرط انسان نہیں اگر شکار کو مارنے کے بعد اس نے خود بھی اس میں سے کھا لیا تو بھی وہ شکار مہاماری کے نزدیک حالات دونوں کے اور مثلاً باس کے معلم ہونے میں تو انار اعلی شاہی بھی اس उसे बुलाए आवाज दी जाए तो वो मालिक के पास आ जाए अभी इनमें अभी हाथी आई में कहा था, था की दलील ये हदीज है कि आकार है ये और हिमा मालिक की दलील आगे आ रही दूसरी हदीज تو ابھی اب نے ابھی حاضر آجی اب نے حاضر یہ حاصل کے بعد مجبور سفی حضر صائی انہیں کے بیٹے اور ایک سو اسی سال کی انہوں عمر پائی تھی ایک سو سال کی انہوں عمر پائی تھی ساڑھے سال ہو رہے گا تو ہماری ملاقات ہو گئی ابھی آپ کہتے ہیں کہ میں نے کام سے سوال کیا میں نے ارد کیا کلاول میں کتاب پر چھوڑتا ہوں تاریخ آپ کا کتے پشوں کو آ رہی ہے وہ کار کو مار کر میرے واسطے روگ لیتا ہے ابا آدھوں تو کیا میں کھا سکتا ہوں آسل قلاول محل وقت مل رہی جب تم معلم پتروں کو شکار پر چھوڑو اور شکار پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لو تو خود بشمہ ہم تک نہ آئے گا تو تم کھات رکھتے ہو اس شکار کو جس کو انہوں نے تمہارے لیے روک رکھا ہے یعنی اس میں سے انہوں نے خود کچھ نہیں کھایا کچھ تو ویسا کرنا میں نے پوچھا اگر کوئی بالکل نہ ڈال हमें दवा करने का मौका ना मिले करना। आगे माड़ा। मालन कहा आपका वैसा करना हाँ अगर वो बिल्कुल जी माधन मालंद जैसे भी कहा कल खुद लैसा मिला बचत से ही उनके साथ न शरीकों शिकार को मारने में कोई ऐसा गुस्सा रहता मिला जो उन कुत्तों में यानी तुम्हारे छोड़े हुए कुत्तों में से नहीं है اگر کوئی ایسا دوسرا کتا نہیں شامل ہو گیا اس شکار کو مارنے میں جس کو تم نے پر کے لیے چھوڑا تھا تو پتا نہیں کہ تمہارے مسلم پر پڑھ کر چھوڑے ہوئے کتے نے مارا یا وہ دوسرے کتے نے مارا اس میں اس کا کھانا پہلا رہے گا جو اس لگا نہیں بس اگر دیکھے گا شریفوں اس میں کوئی ایسا کتا جو ان کتوں میں سے تمہارے کتوں آدمی بھی میرا بھی پہنچی ہوا لاٹھی یا گولی موٹی لکڑی جس کے سرے پر کوئی دار چیز ہو اسے آپ بند لے سکتے ہمارے گھر تو کیا دلیہ میں دیکھتا ہوں شکار کے اوپر میں رات بہت ہی ہوں میں شکار پا لیتا ہوں اب آپ کیا ہوتے تھے ادار را دل پہ رات جب تم نے میرا شکار کے اوپر میں مارا وہ اللہ کرتا اس اللہ کا نام لے لیا دلہا پڑھ کر وہ لگ گیا تو ہاتھ کے بدن میں وہ گھٹ گیا اور وہ مر گیا پڑ تو وہی ہتابا دیہ دی اور اگر وہ او ناراض لگا ناخی لگی اس کی لگی نہیں لگا مطلب یہ ہے کہ راجی کے اگلے پر جو ہے وہ دھار دار چیز ہے نا تو یوں مارا اس کے کار کے بعد انہیں گھس گیا اور منہ بیٹھ کر کے وہ مر گیا تو اسے کھا سکتے ہو اور اگر یوں میں بلکہ یوں مارا تو ایسی سورج میں وہ دھار دار چیز تو نہیں پھولتی اس کے اندر نا تو وہ دنیا نہیں ہے بلکہ کے حکومے وہ کس کے کے اور موقع آرام حالات